أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبه يا نور الله ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ مفتیہ محدثہ مفصر مشتحدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں تم اپنی مجالس کو نبی پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ویلا و صحبی ہی وبارک وسلم کچھ اعمال ایسے ہیں جس سے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اس سے قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے. جن اعمال سے قبر جہنم کا گڑھا بنتی ہے ان میں ایک عمل ہے ظلم کرنا زیادتی کرنا مال حرام کمانا چنانچہ شرح و صدور میں حضرت امام جلال الدین سیوتی شافعی فی اللہ رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بعض مشائخ نے بتایا بعض نیک لوگوں نے بتایا ہم حج کو جا رہے تھے راستے میں کافلے میں سے ایک حاجی کا انتقال ہو گیا تو ہم نے کسی سے پھاوڑا مانگا خدا کبر کھودنے کے لیے کبر کھودی اور اس جو سفر حج پر ساتھ تھا اس کو دفن کر دیا ہماری توجہ نہ رہی اور وہ جو پھاوڑا تھا جو کھودنے کی چیز تھی وہ کبر میں رہ گئی ہم نے فاوڑا نکالنے کے لیے کبر تو ایک خوفناک منظر نگاہوں کے سامنے تھا اس شخص کے ہاتھ اور پیر فاوڑے کے حلقے میں جکڑ دیے گئے تھے باندھ دیے گئے تھے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فوراً خبر کو بند کر دیا اور پھاوڑے والے کو کچھ رقم دے کر ہم نے جان چھڑائی وطن واپس آئے تو اس مرنے والی کی بیوہ سے پوچھا کہ اس کے امال کیا تھے اس نے بتایا ایک مرتبہ اس کے ساتھ ایک مالدار شخص سفر پر تھا اس نے اس مالدار شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے مال پر قبضہ کر لیا اب حج جہاد سب کچھ اسی کے مال سے کرتا تھا اللہ کی پن تو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. کسی کے مال پر قبضہ کر لینا کسی سے مال چھین لینا رشوت کے ذریعے مال بٹور لینا سود کے ذریعے سے مال کما لینا جوئے کے ذریعے سے مال حاصل کر لینا کاروبار میں تجارت کے ذریعے سے تجارت میں دھوکے کے ذریعے سے جھوٹی قسم کے ذریعے سے الغرص نجائز ذرائع سے دولت اکٹھی کرنا پھر اس سے خیر کا کام کر رہا ہے بھائی ہم تو جی شریف کر رہے ہیں ہم بارہویں شریف کر رہے ہیں ہم فلاں غریب کی مدد کر رہے ہیں فلاں بچی کی شادی کروا رہے ہیں فلاں رشتے دار کی مدد کر رہے ہیں فلاں مسجد بنا رہے ہیں تو مدرسہ بنا رہے ہیں اگر یہ مال حرام کا ہے چوری کا ہے ڈکیتی کا ہے رشوت کا ہے سوت کا ہے جو کا ہے دھوکے کا ہے کوئی ایسا کاروبار ہے جو ناجائز ہے اس سے مال حاصل کیا ہوا ہے تو یاد رکھیں اللہ تبارہ کا مطالعہ پاک ہے اور پاک مال کو ہی قبول فرماتا ہے تو دیکھیں یہ حج کرنے گیا تھا مگر اس کا مال حرام ہوا تھا کسی سے چھینا ہوا تھا تو انجام کیا ہوا اللہ اکبر اب اس میں وہ غور کریں جو مالے حرام سے حج کے لیے جاتے ہیں چوری کا مال ڈکیتی کا مال سوت کا مال رشوت کا مال دھوکے کا مال فراڈ کا مال اور اب چلے حج کو تو حدیث سے پاک میں ہے جو مالے حرام لے کر حج کو جاتا ہے کہتا ہے لبائک او ملبائک لبئی کلا شری کلک لبک انمدا وہ نمتا لکول لا شری کلک جب وہ لبائک کہتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے لالبائک لا, لا سا تیری لبئی قبول نہیں ہے تیرا حج تیرے منہ پر مردود یہاں تک کے جو مال حرام تیرے پاس ہے جس کا حق ہے اس کو واپس کر چوری کیا ہے اس کو واپس کر جس سے چوری کیا ہے جیب کاٹی اس کو واپس کر رشوت کے ذریعے لیا اس کو واپس کر کسی کی زمین پر قبضہ کیا اس کو واپس کر تو قبضہ گروپ خور ڈرتا نہیں ہے اگر تیری قبر میں عذاب مسلط ہو گیا قبر کی دیواروں نے پیچ ڈالا کیا کرے گا کہاں دوڑ کے جائے گا تیرے یہ دوست موالی تیرے کام آئیں گے یہ تیر گھنڈو والا گینگ کام آئے گا تیرے بدماش دوست کام آئیں گے تیری جو پولیس کے ساتھ اپروچ ہے تیری ترکیب ہے تو ان کو بھی حرام کھلاتا ہے ان کے منہ میں بھی ہڈی ڈالتا ہے تیرے کام آئے گا نہیں آئے گا اللہ کی رحمت کام آئے گی اس کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے نیک آمال کی بجائے آوری کر لینی چاہیے میرے آکا صلی اللہ علیہ والی وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مال حرام کمایا اللہ پاک نہ اس کا صدقہ قبول فرمائے گا نہ غلام آزاد کرنا نہ حج کرنا نہ عمرہ کرنا اور اس کے لیے اس کی تعداد کے مطابق گناہ ہے اور اس کی موت کے بعد جو حرام مال بچ گیا وہ اس کے لیے جہنم کا سامان ہوگا کر لے تو رب کی رحمت ہے بڑی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 بارک وہ تعالیٰ ہمیں مالے حرام کی نوسوں سے بچا مالے حرام میں برکت نہیں آپ لاکھوں کمائے آپ کروڑوں کمائے آپ اربوں کمائے اور حلال کمائے اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے تھوڑا ہوگا انشاءاللہ پورا پڑے گا اور بہت ساری بیماریاں اب آپ کہہ رہے ہیں میں نے لوٹ لیا اس کو گاہک کو دھوکہ دے دیا فراڈ کر لیا تو ٹھیک ہے پھر اگلے دن ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ کہے گا آپریشن ہونا تیرا پیٹ کاٹوں گا اور دو لاکھ روپے لوں گا تو پھر نکل جائے گا نا تو دنیا میں بھی تکلیف آخرت میں بھی تکلیف اللہ نہ کرے اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کرنا نصیب فرما دے اور نہ احمال کرنے کی توفیق دے ہم وہ اعمال کریں جو ہمیں جنت میں لے کر جائیں ہم وہ احمال کریں کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہماری خبر جنت کا باغ بن جائے جنتی پھول آ جائیں جنت کی کھڑکی کھل جائے جنت کی خوشبویں آ جائیں وہ امال نہ کریں وہ کرتوت نہ کریں کہ جہنم کے سانپ اور بچھو ہماری قبر میں پہنچ جائیں جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے جہنم, جہنم کی کھڑکی کھلے اور وہاں کا دھواں آئے وہاں کی بدبو آئے وہاں کی آگ آئے پھر کہاں بھاگ کر جائیں گے قبر سے کہیں نہیں بھاگ سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اچھے امال کی توفیق خطا فرمائے امین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم